الحمد لله وكفاء صراط المستقيم صراط معزز آنے گرا میری شرکائے جلسہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ شریف مولا دی حمد و شنا اور سید المبیا صلی اللہ علیہ وسلم علی بارگاہ شریف دی اندر درود شریف کا نظرانہ پیش بعد بارگاہ رب العال عاجزانہ فریاد ہے کہ مولا تعالی دینی دنیاوی اخروی گھاٹے خسارے تو محفوظ فرما کے عافیت و راحت دارین لی دولت سمال امال فرماوے دوسری مرسبہ جامعہ مسجد حاجہ دے اندر چیز کی حاضری کا اتفاق ہو رہا بانی محفل محفل خاری محمد اجاز صاحب امام و خطیب جام مسجد دے معاونین میں دعا کرنا مولا سونا بانی محفل اور سورک محفل دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرماوے قبول فرما کے اجر عظیم تتا فرماوے جناب اور سامنے جس موضوع سے کلام کروں گا اس کا ان شان ہے سیرت کی چند جھلکیاں پورا موضوع ہے بہت لمبا ہے سیرت شریف کے چند وہ نمونے جناب دے سامنے رکھا گا کہ جاڈے واسطے سان لمہ فکری بھی حاصل ہو گئے سبق بھی حاصل ہو ساڈے واسطے درسوئی برت بھی بن جائے اور اولی کرام کی سیرت تیئے بیان دا اصل مقصد یہ مولا سونے نے انبیاء کرام آلے مسلات و تسلیم سابقہ دے قوم کسے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بیان فرمائے نے مفسرین فرما نے فرمایا ان کسیا نو انہ دے حالات نو اور انہ دے کردار جقصد ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ قرآن پڑھنے والا جہر دا ذکر انہ دا کردار اور نظام اعمال پڑھ سن کے تے عبرت حاصل کریں درس حاصل کرے سبق حاصل کرے جی وہ تذکرہ سنے پڑے تو پھر پیڑے کاموں تو بچے جی جتھے جی کوئی چنگیاں قوما کا ذکر آیا جی انہوں نے چیا امال کا ذکر پڑھے سنے تو پھر وہ دل دے اندر وہ نیک عملوں دی خوب پیدا ہو تے جی کدرے قوم دا ذکر آیا اللہ خوف ڈرے جی اعمال قوم دا ذکر آیا ہے تو پھر انہوں دا ذکر پڑھ کے مولا سونے دی رحمت دا حریس بنے تو مفسرین اور بزرگوں نے دین کی اس گل تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اولیاء کرام یعنی دیاں سیرتاں اور نبیا دیاں قوم دے حالات بیان ہوئے پھر اولیاء کرام چونکہ انبیاء دے وارس بھی نے اور انبیاء دے سلسلے میں چلاو والے بھی لے دی سیرت سیتے باقی بیان دا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ بندے نو سبق ملے درس ملے واضو نسیحت ملے یہ وکھری گل ہے کہ اجکل ساری قوم نے اولیاء نو مہد ایک قصہ بنا دتا ہے وہ عزا اور خوتبال ہے مقرر نے قصہ بنا کے سنایا ہے قصہ بنا کے پیش کیتا ہے قوم نے ماہد قصہ سمجھ کے سنیا ادھر سنیا ادھر لگا تھے نہ سنا والے کوئی فائدہ ہویا نہ سننے والے کوئی فائدہ ہویا مقصود دنیاوی دنیاوی ہوگا مقصود دنیاوی ہومن اولیاء اور دی سیرت دے بیان کرن نال یا سنن نال بندہ کی نہیں حاصل کر سکتا مقصد ہو سیکھنا سبق لینا درس لینا پھر جدو انبیاء اور اولی ہو جی بندہ لین کے ارادے نال آیا بیٹھا ہولی بی بھر کے لوگ پھر وہ خالی, خالی نہیں جا پھر انہوں بڑا کچھ حاصل ہو جائے توجہ ہے <سؤال> چند جھلکیاں چند نمونے جہے جناب اور سامنے پیش کرنے نے انہوں نے پیش کرنے دا مقصد بھی یہ ہوئی ہے <سؤال> کہ اساں اپنی حقیقت نمجھیے اپنے راستے نمجھیے اور اپنے کردار آمال اخلاق لوگ لوگ لوگوں وگوں بناو کی کوشش کریے اسی واسطے مولا سونے نے مومن دی نماز در مولا نے مومن دعا منگ کا درس پڑایا سبق بڑا آگ مولا سونے کی مگا یہ دن شروع وقت مولا سونے نے سانو لوگوں کے پیچھے چلن کا سبق پڑھایا نماز دے اندر شامل کر دیتی ہے کیوں اس واسطے کہ اصل لوگ وہی نے جنہ دے اتنے مولا سونے نے انعام فضل فرمایا ہے باقی تارا من گڑا بنیا بڑا ہے حقیقت لوگ نے راستہ حقیقت انہی والا ملیا ہے جن لوگوں کے پیچھے چلن واسطے مولا نے پنج پنج وقت ہر نماز سڈے واسطے دعا شامل فرما دیتی ہے کہ ان لوگوں دے پچھے چلن کی دعا منگو التجا کرو میری بارگاہ سوال کرو کیوں مولا سونے نے ان عظمت عظمت دا اظہار فرمایا ہے. ہے اگر صحیح راستہ, راستہ چنے صرف ان لوگ نے چنے جیرا انام دے جانے میں اعم فرمایا اور انعام والے کون لوگ لے? مولا سونے نے اس گل بھی وضاحت فرما دی اور پھر دوسرے مقام سے مولا نے پھر انہوں کے پیچھے چلنے بالکل واعدے اور سری الفاظ دے اندر حکم فرمایا کہ دے پیچھے چلے جی جل ہو جہاں کا منہ میں مولا وے ان لوگوں کی اتباہ کرکم لیکن اصا محض جد کے اصل محض دے ذکر خیر ماہد کسا بنا جائے راہ روی کا شکار ہو گئے ادا کی قسم کر گیا اسی واسطے بے راہ روی کا شکار ہوا کہ اصان لوگوں کا ذکر خیر یا تِ محض کرنا دے چسکا پورا کرن واسطے کیتا ہے یا محض قصہ بڑا کے کیتا ہے حالانکہ مطلب یہاں دی سیرت بیان کرن کا نہیں ہوتا مقصد یہ ہوتا ہے جدو سیرت بیان ہونا ویے دے, دے اخلاق دے کام ویے فضیلت عزمت ویے سارے دل دے اندر محبت پیدا کہ یار سانوں بھی وہاں دے پچھے چلنا چاہیے مطلب ہوتا ہے سیرت دے بیان سمجھ آئیے کوئی نہ اس واسطے مولا سونے نے ہر مومن مل پنج وقتی نماز دے اندر ہر نماز دے اندر مولا سونے نے ہر مومی ن سبق پڑایا ہر مومی دعا پڑائیے سراست سرا تل ال ملک سمجھ نماز درلا سونے کی بار اندر ساڈے سوال کرنے دی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی جی مہادا یہاں لوگوں کی سیت نسا سمجھا بہت لوگوں کے ذکر خیر بنا کے کوئی ایسی نہیں رہی حسی بنے گی مانے ادو پورے ہو گے اور جدو نال بھی مولا دی بارگاہ کا سوال کر گے اپنے جسم سے دماغ یہ لوگوں کے پیچھے چلنے کی کوشش بھی کر گے سرا تن مستفی یا مولا یا مولا سان سی رات راستہ ان لوگوں کا راہ ان والی جنہ جنا دے تیرا کہرا دا دے جے تری مار کا شکار تے نشانہ بن گئے جدن فرمایا جہاں تنا انام کرام فرمایا مولا سونا فرما فرمایا اوا لے ہی منل نبی جی نسوتی لوگ شہدا لوگ صالحین لوگ مولا سونے والے چار طبقے بیان فرمائے چار لوگ بیان فرمائے مولا فرما یہ خاص لوگ نے جنہوں کے اتنے میرا انعام ہے میرا اکرام ہے میرا فضل ہے میری رحمت ہے اور میری رحمت دے فضل دلالے چار لوگ نفس بھی محفوظ نے تو بھی محفوظ نے مان جان کے پیچھے چلنے کا سبق بڑا ہے کیوں اس واسطے مولا سونا, مولا سونا, آلے بے, ہر حکمت جناب والی سب سبلا جان گا میری مخلوق دا کوئی فرد نہیں انہ چار طبقے کے کسے ہکے دے پیچھے بھی چل پاوے گا او کبھی گمراہ رسوا زلیل نہیں گا زونے انام انام بھی نکر فروا ہے یہ بھی دس دیتے پھر یہاں کے پیچھے چلن پیچھے چل چل سنتے انتظار ہر مومن مسلمان دی نماز دن رکھ دیتی ہے اور, اور پھر جناب مولا سونے نے قرآن مجید کے اندر بھی, بھی وہ الفاظ کے اندر حکم فرما دیتا ہے شبی لم کروگا کروگوں کی پچھے چل <سؤال> راستہ رخلا واستے میری راہ ملی کھڑے نے انہی اتبا کر انہوں کے پچھے چل ہوں پتا لگتا ہے سار حکم چلن پیچھے پیچھے دے हीरे पिछे पता लगता है महद इन लोगों की महद इन लोगों की सीरत जड़ी है किस किस्सा नहीं जराबे वाली कोई कहानी नहीं बड़िया बनाइया गलों नहीं मौला सोने लोगों की सीरत अंदर भी सीरत अंदर भी बन जावा लमहा फिक्रिया रख्या है कि जदूर की सीरत बयान होगी जदू कोई सुनावेगा जदू कोई सुनेगा इन पिछे चलण की महत् پت پیدا ہوا ہے سلاف کا بھی بزرگوں نے قوم اپنا آپ لی سکھایا جی انہ قوم راہ وایا ہے یا نبیا کا وایا اللہ سونے کے ولیا کا وایا دے اندر ہی کامیابی اسی بکا بھی, ایسے دے, اندر، بقا بھی ایسے دے اندر اور جناب والی اپنے مقاصد کا حصول بھی ایسے دے اندر لیکن سڑے نصیب تھا असर की कर बैठे हाँ असर किटड़ी चल पाए कि चल पाए अस अल्ला सोने के वनिया दिन सीटा भी इवें लै बैठे हावे समझ बैठे हा करके करके लोगों ने वीर बार साज भी फिल्म बना के पेश कर दीती है इस कौमू خدا دیا لوگ نہیں سن کوئی فلم وہ بلا جی سینتان کی راہ سے چلتے جنا رحمان کی راہ رحم ملی ہونا فلم کی کم بن گئی شانے اور جڑے رحمان بھی راج چل رہے وال وہ شیتان ولا بلکہ اللہ دی مخلوق ن شیطان تو بچا دے رحمان ول بلا سمجھائیے اسے سمجھائیے سمجھائیے سمجھائیے سمجھائیے سمجھائیے سمجھائیے سمجھائیے سمجھائیے واسطے آج آج کہیں لوگ سونے نو ملنا ہو بندہ سل لو ہم ڈائریکٹ ملیں گے پیچھے چلنے کا حکم فرمایا پھر کیوں فرمایا سرا تل مستقی سرا تل نویل انتم مقبوبیا یہاں یاداں کا قرآن چ رکھ کا پھر کی مانا بنتا ہے نماز کی رکھنا بنتا ہے مولا سونا فرماوے چل نہیں جی میرے پیچھے چل قربان چلوان مولا سونا جاندا ہے اور جڑے عوام نے جڑے میرے تو بے خبر نے اے میری رمضان نہیں جان سکتے اے میری حقیقت نہیں پا سکتے اے میرے تک پہنچ نہیں سکتے اے نفس اور شیتان वाली शिकार हो जाते नबिया तो वली व खाया मौला ने, ने फरमाया जे मेरे तक पहुंचना हो फिर किसे मेरे नबी के पिछे चल पवे जे या किसे वली दे पिछे चल पवे سارے کلام کا خلاصہ شاعر نے ایک شعر کے اندر بیان کیتا شاید اللہ اللہ اللہ رب رب کرتے کئی گجڑے ہو گئے محروم خدا اج قسم کر گیا نا پچا جسے اللہ حوالے درد سر جکایا فکیر خیر بزرگ ہمیشہ اللہ سونے کے فقیروں کی گلان سنا کے انہیں آدت سکھائیاں نے انہ دیا جناب والی شیسیں بیان کر کے انہوں نے خلاق سکھائے ان سکھائیاں نے کیوں اس واسطے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ ملے اللہ والے اللہ والے جو اللہ سے دلا کھچ رہی کو کھے بات کھچ رہی کو کار کھچ رہی کوئی کہا دیا بندہ کوئی کہپڑے کوئی کہا کھڑا ہاں मैं کہ میں اپنے लोग लोग لوگ لوگ اج کل تکری کرتے ایسے بندے بھی آئے کہیں آب لال ملائیے میں آخر खुदा دیا بندیا, پہلے رب دی تے نہیں اس کی مار گا تک آپ لڑا اپنے مار گا تک اپنا, اپنا دا ہوئے, کافلے نو اپنا وہ سکتا ہے وہ جاپ وی کھڑا ہوے آپ اپنے کھڑا ہو جا جی میرے پیر باہو نے فرمایا پیا کرنا ساڈی قوم کو بنڈ رہا ہے گیا اس قوم دی گل سو جی دہڑی شریف پوری ہوگی نا وہ مالوی ہے مول ہے بندے پوچھے آخر یار اندر چاتی مارے بندے بیٹھے ہاں جی اس قوم کے نزدیک پوری داڑی بندے چی نکل گیا پوری داڑھی مول بھی چھوٹی چھوٹی یہ کلندر پاک گئی بیٹھے دعوی رب مولوی مولویو تھی داڑیاں رکھ کے بئیمان ہوئے کھلے ہو اصل منا بھی ستھرے ہوئے اس قوم کو اتنی ون پر میرا پیر باہو فرماؤں فرمائیے بلتا چڈو مچھیا da, da, da. چا ملے سفید جدو نیم اچھی ہو جیم کی سفائی آسار مسئلے میرا سلطان محمود قدل بچی ادی گل یاد آ گئی ہے سنا دحمود قدم بھی شکار کر دیا کر دیا کردے جنگل اپنے کافلے کو دور نکل گیا ہے ایک وزیر آخر کار وہ وزی دا ساتھ بھی چٹ گیا اللہ دا شیر کلہ رہ گیا ہے نیت اچھی والی نیت نہیں دل کالا نہیں نیت اچھی ہے سلطان محمود بدلوی اچانک اچانک ویکھ ویخ جنگل دے کے جنابے والی پانی کا نالا پیا چلتا پانی کا نالا پیا چلتا صاف با وے کی نے ایک شہزادی ایک شہزادی جیڑی ہے ہندو مدا مدی سی پر ہے بادشاہ دی تھی شہزادی بیٹھی ہے نال مکرانی بیٹھی ہے ہے بڑی حسین و جمیل نے دو ہی عورتیں کمال دیاں حسین نے کیونکہ شاہی خرانے دیا نے محمود قدل نے جدو کیا پیچھے جنگل دائک جنابے والی جنگلی میں چھایا کل محمود کدل سرکار نے پہلے تھے, پہلے اگر چے او دونوں بے خبر سن جی آپ اس رس کا سفایا نہ کر دے انہیں انہ دونوں کا سفایا کر دینا سی آپ نے بڑی مہارت دنال, بڑی مہارت مہارتہ بھی کی تیرندہ بھی کر گئے پہلے رس کا ہے پھر جدو شہزادی نے ویخیا ہے شہدادی کو پتہ لگ گیا ہے اتنی مہارت لال جا بندہ تیر روپیہ چلو اے اے اے اے یا جنگ جوے یا جنگ جافلے سپا سالا محمود قدنوی وال توجہ کی تھی جدو ہندو نے ہندو لڑکی نے محمود گدوی کا چہرہ ویک اپنی نکرانی لگتا بندہ نکرانی <سؤال> لگتا بندہ صاف لالچ تو خالی شاہوت بھی قربان جاوا یہ ہندو لڑکی بہی گواہی دینی ہے اجے محل چہرہ ویچ آئے درو, اتفاق جلیا اتفاق جلیا شام پی گئی ہنرا پہنا شروع ہو گیا آپ سرکار آپ سرکار شہزادی کے قریب گئے فرما رہے فرمایا ہوں بھی جنگلی درندہ تھوڑے تملا کروں سی آؤ میرے نال ہو لو میں چلنا وا میں تھوڑی ازت کی با آسمانی کرا بن کے اگے اگے ٹراناگا تو سر میرے پیچھے پیچھے ٹریا جی جنگل کنا ہے پی گیا ہے ابھی اویبے والی اویں ابھی سفر او سفر تی کر جا گے لیکن جب جنگل کے درمیان اپنے نے چھا پاسے میرا محبوب بگلوی فرمو گئے فرمایا میں چڑھ کے میرے محمود تربان دے جسم مبارک تے ایک چادر سی موٹی اور چادر سی آپ سرکار نے وہ چادر اتاری ہندو لڑکی نتی آپ نے فرمایا تیرے کپڑے پریق نے لوڑ لیکن رکھوالی کر دل بےمان پی گیا جناب لالچ تاوت ہر پاس جساد زمیر دا وہ عجیب بند شہدادی وہ ساری رات محمود بدن کا چہرہ ویخنی رہ گئی ہے. لیکن محمود گدنوی جدو نہیں کہا پائی کہ شایدادی میں کوئی ویخنی محمود گدنوی نے خنجر کٹیا کنجر کٹ کے اپنے پیر دھے کے لیے ٹپا د مڑ کر دیکھ ساری رات اسے انگوٹے خون وگلا رہ گیا زخم اس حال کی صبح ہو گئی ہے شہدادی ویخنی رہ گئی ماموت بدل بھی اپنے زخم چھپیا رہ گیا ہے صبح ہوئی ہوئی تر پہ الگ الگ اپنے وطن کی حق تہنچایا اپنے علاقے کی حق تہنچایا شاید آئی لیے ایک گل بھی سمجھ نہیں آئی آپ نے کی پوچھ میں ساری رات نہیںی ہوں ہالانکہ بادشاہ رستے مزرات رستے نے لوگ اپنے عہدے کو دست بردار ہوا تیار ہو جاتے ہیں میری ملاقات واستے لیکن چونکہ بندہ میں جسم کے اندر زخم تاکہ میری تو درد کے اندر رہ جائے میری تو کدھر تیرے حسن والے پاس متوجہ نہ ہو جاؤ یہ اچھی نیت والے ہو جہا بدار ہی کرا بن گیا بڑے ہے اس طرح لٹن کا بدار کرا میں وہ وجہ کھی وہ وجہ یہ ہوئی ہے بےمان ہو گیا ساڈیا زبان ہو دل ہو ج دل ہاتھا ہو جی ہندو بھی ویچے وہ بھی گواہی دے مجبور ہو جاتے ہیں یار بندہ صاف لگتا میں تو ساری رات اپنے زخم اس واسطے چھیڑتا رہا تاکہ خنجر دی نوک دی رہے تو میرا دل دماغ ادھر درد والے پاسے ٹگا رہے میری ایک نظر تیرے اتنے پیے تیرا حسن بڑا کمال د میں اسے واسطے اپنے زخم کر لیا کہ نفس شیطان تے دشمن نے وہ میں اپنے پیرتا تے اپنے درد مشروف رہ گیا تیرے ار میں اپنے دل دماغ دی توجہ نہیں ہوتی جدو جدا ہوگے نا تو شزادی صحیح تو ہے کون محمود پیشاب سن پتہ نہیں بلا بن کے جنگل رات ٹپائی بیٹھا میٹا کپی بیٹھا چیلیت تو یہ فرمائی آپ قربان لیا جد سوال سوال کیا چادر روڑ کے گھوڑے تیٹھے جنابی لگاما ہاتھی کر لیما وقت دا بادشاہ محمود غزنوی بھی مینو ہی کہ اور ظالم سمجھا ہوا سی وہ امانتدار شہزادی کہہ لیے محمود ہوں مہربانی کردار وقایا نا دار وقا جی ہوں وہ حقیقت بھی پڑھا جا جن تیرا کردار بنایا اس کو کہتے ہیں صاف نہیں رب نان آسل باہو نیتا جیلوں کی ہوں وہ جی صاف ہوں سنڈے ساڈے بارے کمال کی ہے اقبال کی گل سچی ہو تو جو جو فرمائی اقبال فرما فرمایا میں سارا لوگوں کا شریف رکھنے بھی فکر پیدا کرا غیرت پیدا کرا اور یہ سارا بہار پے بجار کرا دیا سازشوں پیپردا کرا جب کدی تھی سارے گے دیا گیا اقبال اقبال بھی مڑا پہلے کسم کر کے ایسا سی وہ سی جن مسلمانوں کلی نہیں پتا وہ بھی اقبال مناسب پتا نہیں اقبال شاید سی اقبال سان کہہ گیا کہا سارا جی شرما کے سلام کرتے آتے سن کافر بھی ویگ کے من جھانے پھاوے ہندو بھی آگے سن وہ جدو ویخنے سن کہیں سن یار تیرا چہرہ دستا دل صاف ہر برائی اور ہر بائیمانی میں پھر دعویٰ کرنا جی دل صاف ہے اور نیت صاف ہے یہ کوئی دل صاف اور نیت صاف نہیں ہے جب انسان کی نیت اور دل صاف ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات انسان کے کردار امال اور انسان کے جسم کے نمودار ہوتے ہیں ویخن والے کو پتا لگ جاتا ہے بندہ صاف ہے اچھا ہندو ویخ کے بجی کھڑے نے بندہ صاف ہے اج اپنے مسلمانوں کی گل کریے بازار ٹرائی کسے دکاندار سے سو فیصد اعتماد کسے دکاندار اچھا یار پورے بازار بچی منڈی لگا جائے کسی ریڑی والے سے پورا اعتماد آ چھوٹے کو لے کے دکانداری بازاری تجارت دور کی گل ہے اجکل ماحول بن گیا لوگ کہ بھائی پرا کے بھی اعتماد نہ کرے جی اعتماد نہ کرے جی کیوں آئی ماہول یہ بن گیا جمان نہیں ہو جہ بن گیا تو ارے میں پوچھتا ہوں یہ ماحول کیوں بنا ہے اور کس نے بنایا ہے یہ کیوں ہے کس وجہ نال بنے ہے یہ تھا بنے ہے یہ اصان بنایا اور اس دی وجہ ہے سلف سال ہی ازرگوں نے دین دا طریقہ اور راہ چھٹ بیٹھے کام چڑ بیٹھے ان راستہ چل بیٹھے انا کردار اور سیزن چل بیٹھے ہوں اتنی تھباہ برباد ہویا وغیرہ ادا کی قسم کر گیا نا جہاں لوگوں کے پیچھے چلن کا رب حکم فرما ہی مولا سونا مولا سونا دان حکیم ذات ان لوگوں کا راستہ کدی بھی نہیں سسنا کہ جہے کدی رسوا اور بے راہ روی شکار ہو جاتے جڑے ہمیشہ اللہ دی رحمت نال دنیا محفوظ نے لوگوں کے پچھے چلو یہاں جیتا جی ہے جی پوری تمالی کر سکتے کوشش کرو پوری تمالی کرشش کرو یہ پیچھے چلنے یہ نقل کرنے کی کوشش کرو لیکن اور جی یہ لوگوں کے پچھے چلنے چلنا ہی بڑا اور یہاں کے پیچھے کون چل سکا صحابی کون بن سک ولی کون بن سک فقیر کون بن سل یہ راج بڑا اور میں آخر کملا اے اصل, اصل نفسانی, نفسانی اور تے نفس دا پیروکار ہوئی یہ ہوں تو نسارا دی باول اج ساری قوم لگی کڑی او شکل وگاڑی پہ असा उन्हों इतिबाच वगाड़ दियां सूबास वाड़ना पतिबाद वगाड़ दिता है असान इसको बर्बाद करनिया पतिबाद असं कर छड़िया नेौम बर्बाद करनिया पतिबाद असं कर गुजरे हाँ वो सानू पूरा निगाह मेहंती ने उस तफा प्रभाव करना पाया असि इतिबाद कर गुजरे हा خدا دیا بند ہے کہاں سے سی ہوگا سارا کی تباہ نہیں کی چلو جے وہ بن نہیں سکتے تو کم از کم انکل کر لی نقل کر لیے جی وہ ورگے بن نہیں سکتے وہ نقل د کر لیے مل لیے ہے دا مسلمان نے یو دہی نے سازش بنا کے سازش بنا کے اپنے گھروں اپنے ملک کے حکم چلا آخ سار چکے سنا دوا جس کو آپ ماسک کہتے انہیں اپنے گھروں بہ گیا انہیں آخیا سارے بھے بند کر دیا پتا جی یہ چھکا کہڑے جانور ن چاڑیا جاتا سکو مالدار بندے بھی بھٹے آؤ گے جے کچے بچے وچے ہوتے سن یا مرد لگ جائے نا مٹی کھانا پتا سائی کی کرتے وہ مٹی کی کھا وہ اپنا چارا کھان تو گیا پھر کئی ہوتے نکے مٹی کھانے میں چار جی باہر چیڑتے ہیں مال باہر چھڑتے ہیں جنہوں چلے ہو کلوندے ہوم حرام کھان تلوے ہوم وہ پھر چیڑو پتا کی کرد چرواہ کی کرد ہے وہ تھو شو سر وہ کرتا وہ گھروں نکلو تو چھکا چاڑ جی نہ اپنا کھا نہ کھا توجہ نہیں ہے فرمائی جی گاؤں کے پیچھے چلنے کی باری آئے تو یہ چیزیں بہت مشکل ہے یہ کون کر سکتا ہے مول وشاف تم تو اکیلے تم اکیلے یہ سیاری کون تمہارے ساتھ تم اکیلے کیا کرو گے کیوں اس واسطے کی در نقش نہیں ہوگی ادھر سیدان نہیں آفس نہیں آ جر اپنی مرضی اگے نفس شدی لگے ہاں انکی چل کی دے ان ساری کومو سکے چڑھا د مولوی صاحب تھی چھکا نی چاڑیا فٹا فٹ کرو چھکا چاڑ رکھو ڈرائیور کنڈیکٹر کی واری مکی اتو سواریاں شروع ہو سب بدیا وہ پٹھانے بندہ یہ پوچھے کیوں اکھے جی بیماری ہے بماری کوئی بیماری نہیں جی بیماری ہوے بھی صحیح سڈے نبی کا فرمانے کوئی بیماری ایسی نہیں بنا جڑی ایک دوسرے اور جس کتاب دے حوالے نال عجیب سنائیے اس کو بخاری کہتے ہیں توجہ نہیں جی فرمائی راوی سارے پکے ادرت مشہور میرے باغ نوی صحابی حضرت سیدنا ابو بہر رضی اللہ ہو عنہ آپ راوی نے کتاب بخاری باپ تھے سونے نبی نے فرمایا مولا سونے نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنا جی ایک ٹوٹ کے دوسرے والا میں ان جنابے والی تھوڑا جہا جی مونا کر کے اگے چلنا وا ایک پاسے سونے نبی کا فرمان ہے ایک پاسے سونے, سونے نبی, نبی دا فرمان ہے اور دوسرے پاس <شو> دو <شو> دو دوسرے پاس کا مکرو دی دورے پاسش ایک پاس نبی سونے کا فرمان ہے ہوں جاان والا گا ایمان آئے گا ساری دنیا کر مار دے گا پر سونے نبی حکم ندی کنڈ نہیں کرے گا لیکن ایمان والے کی شان ایمان شان اے مومن دی شان ہے کنڈ کی کنڈ کی شکے بھی ساڈے بوا نے چل گئے وہ کسے کا کی کھان ہے اب اپنے کھانے کو رہ گئے خدا کی قسم کر گیا اے در, اے در اتبادی آر بندہ تیار ہوا کڑا ہر بندہ تیار ہوا کڑ آخر تلے تیار ہوا کڑا ہے سونے کے نبیاں والا آدر مشکل کیوں نظر آیت قرآن کی سناوا مسلا سمجھا رشا دے ربا نہیں مولا سونا فرماؤں فرمایا تنخواہ جنکھ مولا سونا فرما فرمایا جان بسونا ہی کرنا ہے جب سونا ہدا ید کا ارادہ فرما لو یش رخ سد راہ مولا سونا وہ سینا کھول چڑا اسلام اسلام واسطے جدو اسلام مشکل نہیں پیش آئی پیش آئی آسانی ہے مولا فرما وہ میمری دہو اچال سدرہ دکھا جنا گمراہ ارادہ فرما لے گمراہی دا ارادہ رب سونے کام کر دے اسلام واسطے تنگ کر دے اسلام کی گل آئے وہ اتنی اور لگتی ہے نواں سا دکھ سما جی آسمان میں چڑنا اور کھا ہوگا نہیں جو فرمائی. <سؤال> جب دین اور یہ دین قوم بالکل کلے کی کرو گے یہ پوری قوم کدھر لگی کھڑی ہے کبلا جی میں تینوں آخا میں پہلے آ ج میرے لگ جائے تو مڑ دو بن گے جی من جی جی لو تو گھر من لے تو مڑ دس ہو جے تو فرمائی جی ام اتے ہی رکھا تو مولوی اس میں چکلنا مڑ کلے کلے دلیل ہوا گے یاد رکھے جی فارے ہوئے لوگوں کا راہ چل بیٹھے ہوں جنہیں مولا سونے نے نام فرمایا مولا نے اسے واسطے فرمایا اور پیچھے چلبان اگر انہوں نے تباد لگ جائیے اللہ والی جنہیں تمولہ کا انام ہے ان انہوں نے تباد لگ جائیے سو مولا سونا اس زلط اور رسوائی تو بچا کے عزت والی زندگی کیوں اے مولا سونے والے لوگ لات اتنے پیارے جا دن پیچھے چل پہ وہ محبوب بن جائے گیا, اے اتنا مزر گیا, اے اتنا مزر گیا اے چار سو ستر ہجری میرے پیر کو پاک دی کی پیدائش ہوئی ہے چار سو ستر ہی اندر آپ سرکار دی پیدائش مبارک اج گیڑ کتنا عرصہ ہو گیا ہے بول نہیں جی ہزار سال تقریباً اص ہزار سال دو ہر بھی رکھا بندے سوچیا سوچا ہو یار ہزار سال تک گئے مڑ دوبارہ ہوش کا خلیفہ کیوں ہو اہرا لوگاں تو محروم ہو گئے ہیں دی ایک محرو ہوا بہرو نہیں ہے قوم احساس تو خالی ہو جا اکبال فروغ ہے اس قوم ذلت تباہی بروا دی کوئی بچا نہیں نہ کا میرا سب بھی اکبال لے ہے اکبال فرما فرمایا اکبال فرما فرمایا روز پا دیا روس پتا دیا لوگ محروف ہو گئے دوسرا گلسان زمین زمین اندر میرے اس پاک ورگے فل کھلتے سر ایک محروم ہو گیا دوسرا ساتھ متائے فرم ورگے محمد بن قاسم سمر سلطان تارک بن ورگے نمدر گے ریاستی جنہوں نے آ کے سوچا جی یا کبھی کسی سوچ کی ہوتی ہو نہیں آلے دوالے ہو گئے یار بھی کھادی آنے سان پتا ساؤ پاپ آیا کتو آیا میں سکھا کے کی گئے یہ اصول ہے بات سنو یہ بات سنو یہ اصول ہے اگر کسی پھول کی تعریف کی جائے نا اگر کسی پھول کی تعریف کی جائے یہ اصول بنتا ہے جس گلستان کا وہ پھول ہے پہلے اس گلستان کا تعارف کرایا جائے توجہ نہیں یہ فرمائی نہیں جس پھول دی بندہ تعریف کرے نا پہلے اساگ کا تار اسراوے جیتے وہ فل چمنے دیکھو نہیں بننے ہو گیا والی خالی ہو گئے یارویں شریف پاتے لگ کے اپنے آپ کو آزاد سمجھ بیٹھے سوچنا چاہیے فکر کرنی چاہیے اس گلستان کی زمین کہ اس پاک سرکار چار سو ستر ہجری در 470 پانچ سو اکاٹھ ہجری در آپ پیدائش کے اندر بھی اختلاف ہے آپ نے مشال کے اندر بھی اختلاف ہے لے کے جنوب مور ریل کال کہ ایک عربی شاعر دا شیر دلیل پیش کیا جاندہ رہا ہے وہ شیر عربی شاعر نے کیا سلطان مولا سونے سمدان نے ایک ایسا بادشاہ ایسا بادشاہ ہے جا آیا عشق گیا کمال قربان گیا دی اندر, دی اندر, چار پانے اور حکمت لیکن دلیل پیش کرنا چاہنا میں وہ اے چلنا لوگ تو واقف لےک کمال آداد اکانوے نے یہ آپ دی عمر شریف ہے سانو کی خبر اب دیکھنا چکا تو لے فرمائی آئے کمال یعنی عمر شریف اکانوے سال پائیے چار سو ستر کانوے نو جمع کیا جائے پانچ سو اکاٹھ بنتے اور اکثر اکثر تاریخ دتابوں کے اندر یہ دلیل پیش کیا گیا نہیں مولا سونے لوگ آپ جس گھرانے کے اندر پیدا فرمایا وہ گھرانا بھی وہ باپ کہہوا سی وہ گلستان کہہو جہا سی تھوڑا جہا تار دینا د لٹیچ کوئی دی خبر ہوئی نہ دی خبر ہوئی آخر یارویں شریف تم نی آارویں شریف تم نی آؤ کھا ہاں انکار نہیں کرتے ہم اسا تسلیم کر لے کہ یارویں شریف کے لنگر شپا ہے انکار نہیں ہے لیکن چبلا صرف لنگر کھا کے حق ادا کر دے تو فرمائی مولا سونے نے جس باغ جس باغ دے اندر جس کرانے آپ پیدا فرمائی آپ دے نانا دے ولی جنہ سو مائی دے گرامی دے اللہ ولی جنہ کا نام سید موسا پاک سی قربان دے دادا پاک بھی اللہ ولی آپ پی پاک بھی اللہ کی ولی آرانا اور سن باوے مرد سنے وہ سارے اپنی جگہ سن قربان جاواپ کی اما پاخ آپا پاک آپ اللہ کی ولی آبا پاک سابا جناب والی مشہور سفر کرتے کرتے کتنے پڑ گئے گنا پاک حدرت عبداللہ سو مائی آپ بھی اپنے فقیر نے اپنے وقت نے بڑی نے فرمایا بسارے ویخ لیں سوا خرا فرمایا میری ایک جھی ہے وہ اکوں کنو ڈوری لت لو بیاہ کر لے تم معاف کر دیا قربان جا جاؤ آپ کرامی حضرت سید موسا آپ کی اللہ دے شیر سنے اورلی بڑا شرابے والی بڑی احتیاطر پیے چلا بچا گئے ملازمان کھڑ گئے مٹکے کھو کے شراب بھی روڑ دیتی ہے مٹکے بھی توڑ فرمایا ہوئے دربار بابا ٹکر گیا نے شراب بھی روڑ دیتی ہے مٹکے بھی توڑ دیتے نے بادشاہ گھر چڑھ گیا انہیں آخیا فل کے میری میری گاہ چلایا تو پھر ہمیشہ فرعونی طاقت اللہ چڑے تکلیف تو ہوتی ہے توجہ نہیں یہ فرمائی بادشاہ وہر باہر آ گئے جی بابے جی اور آ گئے بادشاہ کہہ دے تن ان میرے مٹکے توڑا نہ شراب روڑا فرمایا میں میرے वाला لگ گیا بڑا اللہ فکیر جلا لایا آپ فرما نے سید موسا فرما فرمائے جنہیں تینوں بادشاہ بنایا مین بادشاہ سر گوڈیا چ پیا کمبن لگ آپ نے فرمایا اے اے اے. رب رسول نظام دے اسلام دے مختصب بھی ہے چوکیدار بھی ہے اگر سامنے تھی شریعت کے خلاف کرو گے پاوے بادشاہ بھی کیوں نہ اسی اٹھے کوئی محتاج نہیں اسی ابھی تڑ کے سراہ جدو گو فرمائی واپس جدو جان لگے نا خلیفا کہ جاؤ یہ اپنے ٹھکانے سے چو آپس ٹھکانے سے چاپس جان لگے نادشاہ کہ بابا جی محت سپوت سپو تینت سپنا بڑا تختہ دتا ہے رکھ تا اختیار اپنے کو وہ سڈا جیڑا رکھوال ہے وہ جانوں اختیار دیتے ہیں فرمایا تھا میاں صاحب فرما نے انہ لوگوں کا مسلا کون ہے یہ لوگوں دا مسئلہ کون ہے یہ نظریہ میاں صاحب فرما نے فرمایا تری PANAHAH KUDAYAH you say. You say. سیسا کام کر کے پیر ہو سید سا پاک ہوئی کوپ کا بندہ توجہ نہیں یہ فرمائی وہ جڑا وہد برائی دے خلاف بول پوے خالی روکے چا خالی ٹوکے چا خالی آواز چا بلند کرے سب کو اتنی ہمت بھی نہیں رہ گئی کہ سارا زمانہ بھی سارے کاب رہے بےحسی کی کوئی گھرانا ویانا خدا دی قسم کر گیا نا وہ جی شیر یہ آ شران کا خرانہ وہ جنہوں نے ماسا بھی مخلو کے خدا کا کھاؤ کوئی نہیں رب رسول واسطے اپنی ہر شاعد لائی کھڑے آپ سرکار ہوں ابا پا کے ابو اما پا کے اما پا کزر یہو جی جس نظر نے کدی غیر محرم نہیں ویکیا ہو جائے جنا کدی غیر کسی غیر محرم <سلام> کی آواز نہیں پائی زمانے ہو جائے جس کی آواز کسی محرم کے نہیں پی والے وہ جڑے والی غیر محرم ہے کسی نہیں ویٹے ہاتھ پیرے ہو جائے وہ جڑے رب رسول نہ فرمانی چی ہوں اما زمین زمین بولے بلا میںران ہاں اجررین تجین وکن والے کٹیا بچیا ت جڑے آ کے کسے نبی سیرت سنا کے آ جاتی شروع کیا کن کے ہاتھ رکھا فلانے دن جمے سن فلانے دن مرے سن چلو چھوٹی یہ سبق کیوں ممی پڑھایا جائے فکر قوم نہیں پائی جی اس راہ قوم کیوں نہیں بلایا اگر قوم ناراض ہو گئی سو کا نوٹ کیا جن پانچ سو نوٹ اللہ رسول سودا فرمائی اقبال فرماؤں فرمایا واعد قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی واعد قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی برکت بائی نہ رہی میرے پیر کا استاد اور جگہ بولنے سنان چل کر سنتے اگ بن کے نکلنی یہو امام نے شیخ گلشدار زمین بھیج بھی آ لا کتنا اس مٹے کے رکھوالی آپ نہ پا قدرت ابد اللہ سوئی وہ بھی آ مالی بھی, زمین بھی, پودے بھی تو پھر پھول ہی سبڑنا کہنے کو آسان ہے آج تیرے میرے گھر میں کوئی سلاح ایوبی کیوں نہیں پیدا ہوتا آج وہ لوگ پیدا ہونے کیوں بند ہو گئے اس لیے بزرگ فرماتے ہیں فرمایا اگر زمین بھنجر بنجر بیج جتنا بھی اچھا پا لو فصل نہیں اگتی بیج ضائع ہو زمین چنگی ہوج گندا ہوگی پھر بھی فصل نہیں اگتی جی زمین بھی چنگی ہوے بیج بھی چنگا ہو تو مالی دشمن ہو گئے مڑ جی فصل بنتی ہے نا وہ میوا کل کیت خاندی ہے میرے پاک خود پاپ دے فرما نزہت الخاطر دے حوالے میرے پاک خود فرما نے میرے ہاتھ ہزار قبول ہے اور میرے ہاتھ ایک لاکھ خوشاق اور خوب لوگا تو زیادہ زیادہ لوگا نے اسلام والے پاس اسلام قبول کیا اور مخلو خدا راہ بن ہے وہ لوگ محنت کرنی پہ فرمائی ماں بھی آلہ ہوگی باپ بھی آلہ اولاد ہمیشہ آلہ جمنی وپ ڈنگر وپاری, نہیں جے وپاری دین نے سنجے. ماں بداری ابا وپاری اولاد جمدی بےکاری تا میرا بادی فرما گیا اخبار آبادی فرما فرمایا اخبار نے فرمایا ماد نے سری ما شکتی لکھی سسکی فرمائی فرمائی فرمائی لگی ارے بے حیا بایا اولاد چل بزاری ہووس نہیں توجہ نہیں فرمائی لیکن بھی پکا لینا بھی کھا لینا کھیر کھا لین ختم درود دے لینا نیاز دے لے اسی دینا ارنے ہوں اسلیم کرنے ہوں واقعی باعث سوا بے باعث برکت دے باعث شاعر پاک دا پورا اس پاس نہیں ہونی مرد بن گئے بال جدو جمنے ضروری گل فلم رگے فل جتنے کھلتے ہیں وہ گلستان جڑا وہ باغ جڑی نا وہ باغ بڑی محنت تیار ہوتے ہیں فکر کہ یار اسان یہ فکر کرنی کیوں چڈ دیتی ہے کہ سارے گھر کے اندر اللہ دلی پیدا ہو اللہ دے فقیر پیدا ہوں مرد دے مجاہد پیدا اس کہ اسا اپنے پیٹ دے یار بن گئے اسا اپنی پیٹ دی پوجا دیکھ کھوپ گئے نہ ساری دنیا دی خبر رہی ہے نہ آخرت دی خبر رہی ہے تو جو فرمائی اببا پاک ہوے سید موسا پاک وما پاک آپ سرکار جب پیدائش ہوئی ہے بڑی محنت نے एक रिवायत जया खड़ा आप अठारह सिपारे हाफिर जमे ने एक रिवाजत जया खड़ा आप सताइए सिपार हाफिर जमे ने एक रिवायत जया खड़ा आप तेरह सिपार हाफिर जमे ने एक रिवायत के अंदर आया खड़ा आप, खड़ा आप जदू जम्मे ने पूरे पुराण देहा फरसने چار قربان جاپ ہوش سنبھالی ہے کسی نے آپ آئے کوچیا میرے کو اس پاک جمان گرو ہاف رکھے میں آئے آپ نے فرمایا میں نو مہینے اما پاپ نے پیٹ چلو نو مہینے کے ایسا دن نہیں گزرا جہد ایک ستوے پورا پورا ہو گیا کوئی ایسی رات نہیں گزری جہد ایک ستوے پورا پورا ہو سی ہو گیا اتفاق یہ مخلوق اور سبق میں سوچتا سا یار پہلی زندگی چھویں ادھر ادھر رہا ہے لیکن آخر کے خزب کا مکر بنے یہ پس منظر میں اکبال چار بکری وال کپے ہوئے نشانی لگی ہوئی سی گھر آ کے اکبال کی ماں نج فلا فلانی بکری کا دھد میرے اقبال نہ پیاو پوچھے میرے سر دے سائی خیرے میںرام میرے پا اور اس حرام رسک میرے حرام دا خون پیدا اور پھر اس حرام خون دی وجہ میرا پتر زمانے دے اندر شر اور پرساد پیچھے کوئی نہ باپ والی پرورش اور مولا آپ کی روحانی توجہ فرمائی میں کچھ نہیں تیار ہو پتھر ہوے پتھر ہوے پتھر, ہو پتھر, ہو پتھر نو رکھ دے گلی دے اندر وہ اپنے آپ اٹ بن جائے گا کڑیا جائے گا عمارت چ لگنے کے قابل ہو جائے گا کبلا قابل کدو گا ہو گئے گائی دے چ لگے جڑے گا گا بنا کے جناب جیڑا کوئی نلت پاس ہے تروڑ کے بنا کے سیٹا کر کے پھر گئی دگن جناب قابل بن گئی تا جا کے دیوار کردا تسم کر کے آنا جی پتھر واسطے بندے منا ملا سوال ہم لہو حیات مولا سونا فرماؤں گا فردا جی وہ جنہ نے کمل کیتے ہیں نیتیاں مرد ہوا ہومل چن کرے امل نیک کرے مولا سونا فرماؤں گا سال جایا تر کمل کے بدلے ان لوگوں کا زندگی اتا کرنے سونے کا واقعہ ہے وہ واضح فرما وفا ضرور فرماؤں اور جنہ لوگوں نے راہ چاہیے مولا سونے نے ضرور پارکیز ضرور پاکیزا اولاد دیتی ہیں ضرور پاکیز کا ماحول دتا ہے اور ضرور پاک دمن عورت دیتی بیبیاں دیتی نے اور پور سکون اللہ کے سکر چاخل رہن اللہ درام ہے اللہ دے ذکر ہر دم مصروف رہن والا اللہ ہر دم مصروف رہنے والا دل, دل دماغ دلا پاکیزہ زندگی ذکر خدا ہر ویلے مصروف رہتا ہوگا امام گزار ہی فرمایا جس ویل میاں تربیت کام بستر ہوتے نے ادھر بچہ یعنی آن والا جی او حمل قرار پکڑ جاوے اون دی تربیت دا وقت شروع ہو گیا فرمایا پیدا ہوس سال تکبیت دس سال فرمایا گی نہیں اے ٹوٹ جائے گی اور یہ ٹوٹنا چاہیے یا آپ مر جائے گا یا تو یہ مارنا تو نہیں جی فرمائی لگے اہل گیا میں آخام فرما تربیت کا وقت شروع ہو گیا جس انسان بنتا ہے اگر وہ ماں پیٹ چ قرار پکڑ جاوے ماں امید نہ ہو جاوے فرمانی جی وہ چاہیے کبلا ہوش پاپ کے جمے نے حافظ بن کے اس واسطے یہ ختم نرات نو ہو رہا یہ ختم دن ہو رہا ہے بن کے جمے پورا ہی سلطان رہی ہوجہ وجہ یہ ہوئی ہے کہ جد اما دے پیٹ چ گیا پاک نے ایک فلم رات دیے تو فرمائی وہ بن گیا آئے گا میں ہوں بیٹھا چا سا اندازہ لاؤ کوئی گل نہیں بال نے بچے نے میں بیٹھا کچھ بیٹھا سا چرسی لوگ اتنا سارا باج میں سنگلا بیٹھا میں کہ سب کت ل فرمائی اصل گلا تو یہ جیسے استاد سی استاد ایک استاد کہ میں کہانی پڑھی ہے چھوٹے چھوٹے بال بیٹھے سن تو میں سارے بالوں کو پوچھے اور پتر قرآن پڑھ کے کی بنے گا دوسرے اور پڑھ کے کی کرے گا میں علامہ بڑا گا اور پڑھ کے کی کرے گا میں مدرس بناگا اور سب آشر مدرس بنا گا اور بنے گا جی میں فلان کا ایک بال بھی چھوٹا <سؤال> جہا بیٹھا سی استاد کہ پڑھ کے کرے گا تنے گا آخیا میں اورنگزیب آلمگیر بناگا استاد کہہ بچے زبان نکلے میرے پیران زمین نکل گئی ہے میں میں آخر پتر جانا بھی ہے کون سی آخر استاد جاندا تمنا رکھی بیٹا جاندا کیوے جدو تک جمے ہاں اج تک کوئی رات قضا نہیں ہوئی ہر روز مما اورنگزیب کا کسا سنا کسے ابھی تو کہیں جی بڑا کچھ ہو بڑا کچھ ہوتا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے تو کی بنے گا کوئی آتے کا میں پیلٹ بنوں گا کیڑی بلا بنتے میں جی سائنسدان بنوں گا اور کیڑی بلا بنتے میں جی انجینئر بنوں گا پوچھے اس قوم تو پوچھ بھائی تھوڑی قوم دا کوئی ایسا فرد بھی ہے و صلاح الدین جن سلاحی بنانا شوق ہوگا کیوں مک گئی نے اے جذبے کیوں ختم ہو گئے آنے؟ پہلا باغ نہیں ٹھیک زمین نہیں ٹھیک پھر بیج نہیں ٹھیک پھر مالی نہیں ٹھیک یہ مالی کون ہوگا Yup. مالی محافظ ہے مالی ہی بوٹے دی تربیت کرٹ جہت کر اپنی مرضی بگڑ جائے گا کوئی شاخ کدھر پہ جی وہ کدھر پہ جدھر پہ جدو بگڑ جا پھر سنبھالیا نہیں وقت نال سنبھالیا جائے نا تو پھر انشاءاللہ شاء اللہ وہ نہیں بگڑے نہ اپنی منزل جاوے پھر ایسا دو لکھ خاندائی. سمجھے لے او میرا خاجا موئی نبدی نی تو نہیں جی فرمائی قربان جاوا اے ماں باپ دی کوشش ہے ماں باپ دی کوشش ہے دے کمال میرے کو اس پاک سرکار نے چھوٹی عمر امر آپ سرکار تھما کریں میں جنگل ہی جا رہا ہوں میرے اگے بچا سی میں بچے کے پیچھے سے نے میرے نال ہی عربی بولی ہے عربی دے اندر مینو کہہ دے آلا خلک کا لا دکھا کیا میں واپس آ گیا میں اما پاک نرد کی اما جی اللہ سونے کی راہ اندر نبی پاک دے دین کی خاطر مینو قربان کر دو راہر میں دنیا کی خدا کی قسم کر گیا دنیا دولا بن دا دنیا کے پیچھے ہلکا بن دے دنیا دنیا وہ نسد او نسد او نسدیے کہ وہ پھر ساری عمر پچتے ہی رہتے دنیا کی خاطر لیکن انہوں نے حاصل نہیں ہو فرمایا اما جی مینو علم دین شکھن واسطے اللہ دی راہ دے اندر قربان کر دو اللہ دی رضا دکھا دما جی اور فرماؤں جاؤ میرا پوتر آپ نے علم دین, دین دے اندر، خود میرے گو ساگ فرما نے میرے دوست باغ فرما نے فرمایا میرے اتنے جتنی مسیبت آئیاں نے اندر میں مسلسل چالی سال، مسلسل چالیس سال فرمایا میں مصیبت جھیلیاں جھیلی نے مشبت جھیلیاں نے ریاضات مجاہدہ کی میں لوگوں دیاں سٹیاں ہوئی گلیاں سڑیاں سبزیاں کھاتی نے پرمایا دس دس دن مین روٹی نہیں سی لبھی پرمایا ایک بار میرے نال اتفاق ہوا مجھے بخ نے بڑا ستایا ہے قربان نے بخ نے بڑا ستایا ہے پرمایا میں بغداد باہر دریا سے نکل گیا جس ویلے دریا چ گیا تو اتنے بھی اگے لوگ موجود سن فرمایا میں انہا انہا تو سبکت لینی انہا تو سبکت لینی بوکھ میں, فرمای میں بو دے دے کو چوکھا ستایا نا میں ہر پاسا چڑھ کے دے مسجد آ گیا فرمایا پھر فر عرصہ میرا حال یہ گزرے میں نہ کوئی شاندا سا فرمایا کئی پورے سال کا بلا محنت کر کے وقا تو نہیں جو لیا اے کہ بس بن گئے گوش پاک بن گئے جاب فرما نے فرمایا جتنی مصیبت میرے تو ٹوٹیاں نے جتنی مشقت میں اٹھائی نے اگر کسی پہاڑ رکھا فرمایا پہاڑ بھی پہاڑ بھی لیکن آپ جگرا شریف سی آپ کا کلے جا شریف سی کہ اتنا کچھ برداشت کیا مقام آیا کسی پوچھا کتب مقام سے کتب دے مقام سے کیون فائد ہوئے فرمایا میں مستفا علم دین، علم دین علم دین اتنا <us> پڑھے ہے اتنا پڑھے ہے اتنا پڑھے ہے کہ پڑھ دیا پڑھ دیا ماؤلا سونے لے مین پڑھا تو پھر کبلا عالم یہ سی سبن جوزی ورگے امام ابن ورگے میرے غوث پاک دی خود ابن بارہویں تفسیر فرمائیے ابن جوزی نو ہس پی گیا ہے وجدہ گیا ہے جدو چودوی تفسیر فرمائیے ابن جوزی نے کرتا پھاڑ دیتا ہے چالی تفصیل پوریا کی دیا نے فرمایا لوگوں اب حال سے آگے کال سے آگے حال کی طرف چلتے ہیں چالی کے فرمایا ایک کال سی ہوں ہال سمجھا سیملے جلدی کہ مہربانی فرماؤ لفظ بھی بولیا پوجہ فرمائی دین دا علم اتنا پڑیا پڑ سمجھ گئے گے مولا سونے نے مینو کتب بڑھا کوئی بندہ پوچھ غوث کی بنے مقام غوثیت سیت کتیا جے مقام غوثیت سیت کتیا جے میرے گوش باغ فرما نے فرمایا میں علم پڑھ کے لوگوں تک کتنا پڑھایا وے مولا نے میرا گوش بڑھا پتا یہ گو سی ہے غوث نا نہیں ہے یہ صفت ہے ایک مقام ہے بول دے نہیں مقام ہے سفت ہے یہ سفت کی ہے غوث کا مانا ہوتا ہے غوش مقام غوثیت ایسا مقام ہے اللہ دا ولی تے او وصیت پڑتا ہے کہ جد پکارا ہزاروں بیٹھا ہوگا اللہ دا ولی جدو پکارن والا پکارے اللہ دلی فوراً میں علم دین مشکل اتنی وفا ہے اور خدمت خل خدا کیتی ہے مولا سونے نے مینو غوث بنا دیتا ہے فرمایا ہوں کوئی ہزاروں دلان دری بیٹھا ہوئے ہو ست مارے مینو اپنا مشکل نہیں بندی میں بڑی آسانی پڑ جانا اور خدا دی قسم کر گیا نا میرے غوث پاک سرکار نے یہ فرمایا نا فرمایا میں ہر پکار والے دی فریاد نپڑنا توجو نہیں ہے نہیں فرمائی یہ جھوٹ نہیں ہے کتنا طویل عرصہ بعد اس گل میرے پیر باہو موہر لائی آپ نے اپنا عقیدہ بھی دسیا کہ ایک دس سلطانے باہو لوہے کی لے دوسرا وہ مقام غوثیت بھی سمجھایا اور تیسرا غوث پاک سرکار تو منگنا بھی سکھایا اسان کوئی تھوڑی کہ فیڈ چال چلانے گے جن جدر ویکیا ادھر پیچھا ٹر پیا ہاں اچھی فیڈا کوئی نی سڈے سائی بڑے تگڑے نے سڈے سائی پیر باہو ورگے پیر مہرے علی ورگے سید محمد شاہ ورگے پیر شیال لجپال ورگے خاجا شاہ سلمان توسوی ورگے میاں شیرے ربانی وا گنج بخش علی ہجویری ورگے ایسا بیٹا کوٹ چالی قوم نے بنائی ہے میرے پیر باہ نے دسیا ہے میرا غوث پاک ایسا مقام غوثیت فید ہوا ہے اگر اج بھی کوئی آخ اج بھی کوئی سچے دل نال چپکارے تو پیر باہو دا دور سی خدا دی قسم کر گیا نا میں اج دے دور دا دعویٰ کروں مدد حضرت موسا پاک ٹپے بندہ دعا خلا منگا بڑا روئی جائے حضرت موسا پاک بارگاہ روڈا جی قبول فرما, ایڈا جی کی آئے. دی قبول فرما. اب دا موسا یہ رو اتو تو روا کڑا پر دیل بکریا جو دل بکریاں چڑیا کھڑا توجہ نہیں فرمائی ہاں اتو روا کڑا دل بکریاں چڑیا کڑا دل دیو نال سچا بان کے اج بھی میرے پیر گو ساکن سد مارے اور پھر خدا کی قسم کر گیا نا میں تفریح واقیہ نقل کی بہجت السرار کیتا ہے اور سیرت گوس کیتا ہے میرے پیر کا اس پاک کی ایک مریدنی سی مریدنی سی یہ حاجت باہر نکلی ہے یہ حاجت واسطے باہر ہے صبح دا وقت جدو بیان بی سے اپنی تنہائی ہے جنگلے چیے نال عزت دے ڈاک اندر رکھی کڑائی او بھی پیچھو نکل پیا ٹور پیا جدی واگ نے کہ میں کلی ہو گئی ہوں اور ڈاک رل گیا ہوں میری عزت نہیں بچ سکتی بی بی اتوں آواز ماری ہے ارد کر دی ہے او دیوس ہوں مہربانی فرما تیرے بغیر کوئی چارہ نہیں کوئی سہارا نہیں بی, بی فرماؤں آواز بی بی ماری ہے بی بی میرے لب بند نہیں سن ہوئے استاوایا مٹی کا استاوایا مٹی کا استاوایا استاوا آ کے بجیا نوجوان کے متے دے بجے ادھا سر بھی اٹھ گیا ہے دماغ بھی اٹھ گیا ہے ادھر مرید پریشان بوجو کردا کردے آستا ہے آستان ہوئی آ کے سارا ماجرا کسا سنا ہے مریدا کا سمجھ آئیے خدا دیا بندیا سن سید سن سید گیرت مند ہوتے ہیں اور سد اپنی عزت کیا امت دیا عزت بھی نہیں لٹی چڑتے ادو رات کھلیا ہے ادو رات کھلیا ہے میرے گاؤں پاک نے کردا جاوا سٹیا ہے اس عورت کی آہو بکا گریاداری کی آپ نے مدد فرمائی ہسن حسین ہسلی بھی لے حسینی بھی لے سا گھرانا ہے وہ گھرانا یہو جہی وہ گھرانا یہو جہا سائدوں سی اللہ جہ گلا بغیر جنب نہیں سی لینی اتوں تیرت کی بغیرت کا پہاڑ سی غیرت گیرت گیرت نکلتی سی گیرت چوکیدار سنے اسٹا دے اس محافظ سنے سنےت پی خبر نہیں روش پاک ترانے تھی سبق بڑھتے آئے کہ جڑا سوے گا وہ اپنے نانے کی وراثت خیراتی ضرور رکھ دو سیکھ لے خدا پتا لوگ جی سید آزادیاں برارچ پھر مڑ ساڈیاں نہیں پھر سکیں تو فرمائی حد تک گل تو انہوں نے سیگ بھائی جنہ دا دین نال قریب دا رشتہ ہے او تے اپنی پداری بنائی کھڑے نے تے اپنی عزت دی خبر نہیں ہے تے قبلہ امت نے امت نے دے پیچھے ہی چلنا لیکن اے سادات او سادات غور سن یہ کسے بی بی بیبی بری بی بی. ہے وت دا رشتہ ہے سد مار میرے پیر گوس پاک نے مری دلے تو فرمائی گوش یہ گوشا پہ ریلا تے گوش فورا نڑے مکام میں دو سیا اسی سبق میرے پیر باہو نے بڑا جی. سیل سن فری یاد جس نہیں پہ پیر جلالی وہ محبوب بے سب میری خبر لیو چھ کر کے Out of kick! واسطے بھی. اسا حضور غوث پاک لوں. محبوب سبحانی شہباز لام مکانی کہ پیر جیلانی کہ غوث پاک کہ اللہ دا ولی دلی کہ میرے پاک نبی دی تصدیق کردہ گل لے تاریخ د میرے غوث پاک سرکار جمن والد گرامی ادرت والے گرامی سید موسا پاک میرے باغ نبی تریف لیا آ فرما لیا آتا کلا محبوبی و محبوب اللہ تال سونے نبی نے فرمایا اللہ نے تین پتر دینے جم دیا اصل تھا مادر دل بنی گئے فرمایا محبوبی میرا محبوب گا محبوب ہوگے گا وہ محبوب اللہ تعالی اللہ کا محبوب ہو فرمایا کشانی میں نل لمبی آئے و رسول فرمایا شان اندر کتبا دردرے گی ولییا شان سی بھی ولی میرا بھی محبوبوشی اللہ دا بھی محبوبوشی ہوگا کشان فرمایا جی اللہ سونے نے میں رسولوں ساڈا تقیل ہے اب کہہ اہلے غوث می درمیان اولیاء غوث آدمی درمیان اولیاء اولیا محمدی درمیان شرا نے پتر ہونا ہی ہونا بھی بلی میرا بھی محبوب ہونا اللہ دا بھی محبوب ہونا ہے شان اجی رکھدہ ہوگا جی مینو مولا سونے لینا نبیا تو رسولوں نے بھی شان فرمائی دعا کر مولا سونا سیے رنگی چن آپ کا صدقہ مولا سی مشکلات آسان فرما سیبت دور فرما البلاغ بلا نار تقبر نار رسال ناریا